جس اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ و رحمۃ اللہ وحمد السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاکست اور باقی تمام انوائے ایم این اللہ اور باقی تمام خواہنا شامین صاحب سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے جو دعائیں ہیں ان کے توضیح دینا ملو ہے عظامین دواؤں کی توجہ دینے کا تھوڑا سا ترجمہ سے آلوں کا آگاہ کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے جعلی لوگوں سے جو جالی بش دنیا کو شروع ہی سے رکمل کر کے رکھا ہوا ہے ہاں جی ان سے جالی جو ہے پیر مریدی سے نجات دلانا محسوس ہے جعلی عملوں سے نجات دلانا محسوس ہے کہ چونکہ ہمارے امیر کا بھی سیلم حمدانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مسلمہ مرشد کامل ہیں پر آپ نے یہ جو وظائف وظائف نوافلات اس کتاب کے اندر دیا ہے یہ سب جو ہے مسلمن اور سو فیصد بلاجما ہمارے تمام پر قدیمن وادی سن یہ سب اتفاقی طور پر بالکل سو فیصد صحیح اور خدا سے قریب کرنے والی دعائیں ہیں نہ ہیں نمازیں ہیں لہٰذا ہمیں کوشش یہ کریں کہ ہم امیر کا بے جس طرح مشرب احمدانیہ کے کر نعرہ لگاتے ہیں مشرب کے کی معنی کیا ہے یعنی اصل میں پانی پینے کے جگہ کو بولتے ہیں یہاں دین اخذ کرنے کا جگہ یعنی ہم نے دین کو ان سے لینا ہے انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے تو امیر کا بن ہمیں نوافلات کے حوالے سے تو ورد وظائف کے حوالے سے اس مقدس کتاب میں جو دعائیں دیا ہر موقع, موقع مناسبت سے انہیں دعاؤں کو اگر ہم یاد کریں انہیں تصویرات کو اولاد کو, کو, کو ہم یاد کریں اور انہی کو پڑھتے رہیں تو ہمیں کسی بھی دو نمبر عامل کے پیچھے جانے کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں پڑے گا لہٰذا کوشش کریں انہی دعاؤں کو یاد کریں انہی دعاؤں کو جو مختلف مقامات پر پڑھنے کو ہے انہی کو پوری توجہ سے پوری خلوص سے پوری عاجزی کے ساتھ پڑھیں ان کے معنی سمجھ کر تو اس میں کوشش شکش بند پھر آپ باقی حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں واجبات پر عمل کرنے کی کوشش کریں پھر دوسری سٹیپ میں مستحبات پر عمل کرنے کی کوشش کریں مقروہات سے بجنے کی کوشش کریں تو کوئی شخص بن گیا اللہ کے اولیاء اللہ میں سے آب اللہ کے مقارب ترین بندوں میں سے لہذا ان دعاؤں کو معنی وحفوظ سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں تاکہ سمجھ کر پڑھیں تو کچھ حاصل ہوگا پھر اللہ سے قرب ہوگا تو کل جو آپ کو بتایا تھا ہماری جو ہے نماز تحیت الضو جس کے ثواب اجیر کل آپ بتائیے نیت میں بتائیں پھر اس نماز کے ختم ہونے کے بعد سرج شکر کا حکم ہے ہاں جی اس کی نیت بتائیں اشجد شکر قبطان اللہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ نیت پڑھ کے سجے میں جانا ہے اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سرد شکر میں آپ نے جیبر کے جو کچھ دعائیں ہمیں لکھا ہے میں جگہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام ترک و تاہیوں گناہوں سے موفرت طلب کریں مناجات بجا لائیں اور حاجت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد قبول فرمائے گا پھر فرمائیں ان آیات اور دعاؤں کو بھی پڑھیں اگر آپ انہیں دعاؤں آیت کو معنی معافوم سمجھ کر پڑھیں تو اس کے اندر اللہ سے بہت کچھ مانگا ہوا ہے تو میں انہیں دعاؤں کا مختصر ترجمہ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا جو سرد نماز تحیہ تزو یا تحیہ مسجد کے نماز کے ختم ہونے کے بعد سرد شکول میں جا کر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں تو دعیوں ہیں ربنہ ظلمسن ولّلم و ترحمن القونا خاصرین ربنۂ ہمارے یہ یادت آدم اور ہوا کی دعا ہے ظلم نہ ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی نفسوں پر کہ ہم نے تیرے حکم کی نافرمانی کر کے ہاں جی وَإِن تاف اللہ اے اللہ کا تو ہمیں نہ برسے وہ تر ہم نہ اور ہم پر رحم نہ تو ضرور ضرور ہم ہو جائیں گے مینالخاصرین گاٹھے میں پڑھنے والوں میں سے خسارے میں پڑھنے والوں میں سے تو یہ دعا انتہائی عجزی پر مبنی ہمیں سے کون ہے جو گناہوں سے پاک ہم میں سے کون ہے خطا کو چھوٹے بڑے خطا کچھ ہر انسان سے ہو جاتے کیونکہ ہم معصوم نہیں لہٰذا انہیں گناہوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہمیں پتہ ہے یاد ہے یا علم میں ہے یاد رکھ کر اس دعا کو عجزی سے پڑھیں کہ اللہ ہم نے گناہوں کا ارتقاب ہو کے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو ہمیں نہ بخشیں ہم پر رحم نہ کریں تو کل قیامت میں ہم خسارے میں پڑھنے والوں میں سے تو قیامت کا خسارہ یہ کہ انسان جہنم میں پہنچ جائے نوزب اللہ سے ہم پناہماتے ہیں تو اس سے بڑا خسارہ کچھ بھی نہیں مزید آگے دعائے صبح کے قنوت کے کچھ سے ہیں ن لا تو آخن ان سینہ وحطانہ رب ن وال تحمل علین عصر کما حمل تہ الزین و بنا ولا تو ہم ملنا مالا توقط لنا بھی وا فن نہ و فلنا ورحمن انتمولان فن <الْكَافِرِينَ> یہ پورا صبح کے قروط کے دعا کے جیسے شروع کے ایک آیت نہیں ہی باقی سارا ہے تو یہ بھی بہت ہی جامع دعا ہے یہ دعا رسول اللہ نے میرا اشپ اللہ کے حضور میں پوری امت کے حق میں کیا ہوا دعا ہے اس دعا کو بھی امیر کا بن علیہ الرحمٰن ادھر شہد شکر میں ہمیں بیان فرمایا کہ اس کو پڑھیں اس میں بھی پوری عادیزی ہے اور اب بنائے ہمارے پروردگار لا تو آخذ تو ہماری گرفت نہ فرما ہمیں نہ پکڑ ہماری مواخذہ نہ بنامے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان نسین اگر ہم بھول چوک کر کوئی غ... کوئی گناہ سزاد ہو جائے اواقتا نہ یا غلطی سے غفلت کا شکار ہو کر ہم کسی گناہ کا شکار ہو جائے ربنا نہ تو اس پر ہمیں فوراً معخذہ نہ کر یعنی فوراً مواخذے تو اس پہ پکڑیں ہمیں دنیا میں آخرت میں سزا دے دیں تو اے اللہ ایسا نہ کر ہم کیونکہ ہم خطا اور نسیان کا پتلا ہے لہذا ہم تو اسی عزیزی کی دعا کر کہ ہماری بھول چو کر ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ہاں غفلت میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ گناہ سجا تو اس پر اللہ ہماری ماخذہ نہ فرمائے رب بن ہمارے پر و نگار والین پر ہم پر وہ نہ لا دے یعنی وہ بوجھ ہم پر نہ لا دے اللہ تعمل نہ اس رن اس بوجھ کے یہاں بار احکامات ہیں ساتھ قسم کے حکم ہے اللہ ہم پر وہ ساتھ قسم کے حکم ہے تو ہم پر یعنی اس کا معمور نہ بنائے وہ ہم پر نہ لا دے وہ بوجھ کما جس طرح حملتا ہو تو چی وہ بوجھ ڈالا ہے اللہ اللہ جین منقولینا ہم سے پہلے لوگوں پر ورات کہ ہم سے پہلے لوگوں پر اللہ جو سخت سخت کے ان احکامات تھے چھے میں نہ روزہ رکھتے تھے ہاں جی کہ نہ مشکل کام ہے نماز کی تعداد رکاتی تعداد اوقات ری ہم سے کہیں زیادہ تھا ہاں اور انہیں بہت سے قوموں کو جو فوراً عذاب ڈالتے تھے موقعے پر ہی تو انہی کے بارے میں اے اللہ ہم پر وہ سخت سخت احکامات ہم پر نہ ڈالے تو جس طرح تو انہیں حمل وہ صاحت حکم تو نے ڈالا ہے اللہ اللہ من ہم سے پہلے لوگوں پر پہلے لوگوں میں جو ساتھ احکامات تو نے ان پر ان کے لیے جو ہے وضع فرمایا ہاں جی ان کی شریعت میں رکھا وہ ساحت حکم ہمارے ہمارے لیے نہ رکھے ہمیں جو وہ ایسے حکم ہمارے لیے رکھے جو ہم جو ہمارے لئے قابل عمل ہو ہم آسانی سو پر عمل کر سکے تو فرماتے ہیں والا تو اے اللہ ہم سے نہ اٹھوائے ہاں ما وہ بوش لا طاقت النا طاقت نہیں لانا ہمارے بھی اس کو اٹھانے کا اس سے ولت آزمائشات ہیں امتحانات ہے ہیں اللہ دنیا میں ہمیں ایسے سخت آزمائشات امتحانات میں نہ ڈالے جس کو اٹھانے کا ہاں اس امتحان سے نکلنے کا ہمیں طاقت ہی نہیں لہٰذا کسی آزمائش میں ڈالیں تو بھی اللہ ایسی ازمائش جس کو ہم برداشت کر سکیں جس کو ہم شکوے کا سبب نہ بن جائے فراغ رمت واہ فانہ اے اللہ ہمیں درگزر فرما و لنا ہمیں بخش دے ور ہمنا ہم سب پر رحم فرما انتا مولانا تو ہی ہمارا کارساس ہے تو ہی ہمارا مولا ہے سرپرست ہے فن یا اللہ تو ہماری مدد کر القومل کافرین کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر یہ وہ دعا جو رسول نے میراج پہ کیا ہے امت کے حام میں ہاں جی تو یہی دعا ہمارے اس میں شامل ہے اس کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت گناہوں کے استخوار کے لیے ایک توبے کے الفاظ ہیں یہ یہ الفاظ جب آپ نے پڑھا تو سمجھ آپ نے توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں یہ بھی کے کی جامع اسغغ ہے استا اللہ ربی اے اللہ میں بخشش مانتا ہوں مخرت طلب کرتا ہوں اللہ سے وہ اللہ جو کہ رب بھی میرا رب ہے میرا پروردگار ہے میرا مالک ہے میرا سرور ہے کھیسی سے میں بخش طلب کرتا ہوں من زمین اے اللہ ہر اس گناہ سے میں تیرے درگاہ میں بخش طلب کرتا ہوں مخرت طلب کرتا ہوں ازنقط ہو آمدن او خطن جس کو میں نے کیا ہے ہاں جی جس گناہ کا میں مرتکف ہوا آمدن جان بوجھ کر میں نے کیا کر چکا ہوں او خطن یا غلطی سے مجھ سے شادت ہو گیا یعنی اللہ میں اپنی ان تمام گناہوں سے تر درگاہ میں باش طلب کرتا ہوں جو مجھ سے آمدن شادر ہوا ہے یا غلطی سے صادر ہوا ہے خطا سے غفلت میں سرن اور اعلانیتاً وہ گناہ میں نے تنہائی میں اکیلا چھپ چھپا کے کیا ہے او اعلانتاً یا اعلانی کیا ہے مجمع آپ میں دوستوں کی مجموع میں چند نفر مل کر دو نفر تین نفر دس نفر مل کر وہ اس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں اعلانی طور پر کیا ہوں یا چھپ کے خود نے اکیلا کیا ہوں ان تمام گناہوں سے علامہ درگاہ میں بادشت طلب کرتا ہوں تو اس طریقے سے ہر گناہ سے بادشیت منگا ہے کیونکہ انسان جب خطا ہوتی اس میں شخالی یا آمدن کیا ہے یا خاتون کیا ہے یا چھپ چھپا کے کیا عالینی کیا ہے اور کوئی صورت تو ہے نہیں تو ان تمام گناہوں سے علامہ درگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں یعنی سے شمع آپ نے اپنی طرف سے اللہ کے درگاہ میں اسے اپنے آپ کی ملامت کر رہے ہیں اپنے کوتاہی کا اقرار کر رہے ہیں گناہ میں یہ اہم چیز ہوتی ہے توبے میں طوبے میں ہی ہوتی ہے انسان اپنے سابقہ گناہوں پہ شدید شرمندگی کا احساس ہو اور اللہ کے حضور حضول میں آجیزی کے ساتھ ان گناہوں کی بخش طلب کرے آگے فرماتے اور جو ہے شعبے کا منظم بلزی عالم و منظم بلزیل عالم ونط اللہ, اللہ اور پھر میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف میں پلٹتا ہوں تیری طرف ابن عظم بلز ان تمام گناہوں سے عالم جو میں جانتا ہوں ان یعنی وہ گناہ جو میں جانتا ہوں اور جان کے کیا ہے ان سے میں توبہ کرتا ہوں ابن عظم بلّ اور ان گناہوں سے بھی جس کا میں مرتکب ہوا ہوں اللہ عالم جس کا مجھے علم نہیں تھا شری نوکا نگاہ سے مجھے پتہ نہیں تھا گناہ ہے یا نہیں ہے لیکن میں مرتکب ہو چکا ہوں تو ان تمام گناہوں سے جس کا مجھے علم ہے کہ یہ گناہ ہے اور ان گناہوں سے جس کا مجھے علم نہیں تھا ان تمام گناہوں سے بھی میں تیرے درگاہ میں توبہ کرتا ہوں غند اور تیرے پاک ذات اللہ ملغیوب ہر غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے ہر مخی باتوں کو جاننے والا ہے جس کو انسان نہیں جانتے لہٰذا اللہ تجھے پتہ ہے کون سے عمل میں نے شب چھپا کیا ہے کون سے عمل میں نے آمدن کیا ہے کون سے عمل میں نے دوستوں کی مجموعہ میں کیا ہے کون سے عمل میں نے اکیلا کیا ہے اور وہ کون کون گناہ جس کا مجھے علم تھا میں نے جان بجھ کے اس کے مرتکب ہو چکا ہوں اور کون سے کا مجھے علم نہیں سب تجھے پتہ ہے لہذا اے اللہ میں ان تمام گناہوں سے تیرے درگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں تو یہی بہترین توبہ اگر انسان ہر سردۂ شکر میں ہاں جب بھی تاہے وزیر یہ دعا پڑھیں گے تو سمجھا آپ نے اللہ کے درگاہ میں توبے کا ایک جامع الفاظ آپ نے ادا کیا ہے تو ہم نے توبہ کیا ہے مزید دعا کر دیں فقفیل جنوبی اے اللہ بخش جے میرے گناہوں کو یا اللہ اے اللہ یا رحمان اے بڑا رحم کرنے والا یا رحیم اے بڑا مہربان یا غفار اے بہت زیادہ بخشنے والا یا ستار اے ہمارے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ کے ان پانچ اسما الحسنہ کو وسیلہ دے کے اللہ سے گناہوں کی بخش طلاق کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہے گا کہ آپ گناہ ضرور بخشا جائے گا پھر پنجن پاک کا جو ہے وسیلہ کرا دیتے اللہ ہی میرے پاس وردگاہ بحق الحسین حسین مظلوم شہید کربلا کے حق کا واسطہ واقعی آپ کے بھائی حسن مشتبہ اور اس طرح حضرت علمدار عباس وغیرہ ان کا واسطہ وہ بنی آپ کے اولادوں کا واسطہ جو کربلا میں شہید ہوا جا امام جناد الدین جو باقیوں کا مت آنے والے ماحشین کے باقی اولاد سے باقی اعمہ بھی اس میں آ جاتے ہیں ان سب کا واسطہ وہ میں آپ کے والد اما جات فاطمہ زہرہ کا واسطہ وہ آپ کے کو گزار آپ کے باپ کا والد کے واسطے نالم ابی طالب کا واسطہ وجد و جدت ہی جد آپ کے جد نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ و جدت حضرت حجر القبر سلام اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور شیعتی ہیں آپ کے محبن آپ کے آپ کے گروہ اور آپ کی جماعت کا واسطہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کربلا معالا میں آپ کے اصحاب جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس کے بعد میں بھی کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنے میں بہت سونے قربانیاں دے دیے تو یہ آپ کے شیعائے ہیں آپ کے حقیقی دوزار ہیں اور موالی ہیں اور آپ کے جو موالی آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے آپ کو چاہنے والوں کا واسطہ تو پالیہ یہ سارے پنچن ان کا وسیلہ مان کر پھر کیا کریں توبے کی دعا کریں اے اللہ جو میں نے اس سے پہلے جو توبہ کیا تھا اسلّہ سے لے کر یہ ان علام القیب تک میں توبے کے الفاظ ادا کیا تھا اب یہ اسی طوبے کی قبولیت کے لیے ان تمام ہستیوں کا اللہ کے آسمال الحسنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں تو اے اللہ میری توبہ قبول فرما ان نغا انتا بے شک تیری پاک ذات ہی توب و رحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے تو اللہ میری توبہ قبول حرما ان کا انتر بے شک تیری ذات تھی التواب وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور الرحیم بہت زیادہ مہربان ذات ہے ہاں جی اس کے بعد اب چونکہ توبہ آپ نے کر لیا نا اللہ کے درگاہ میں توبہ کر لیا اور اللہ سے اس کی قبولیت کا اس کے اصماء الحسنہ کے وسیلہ دے کے دعا مانگا اور پھر جو ہے تمام شودائے کر علم علامہ حسین آ کے تمام خاندان کا پنجان پاک کا اِمۂ اہبید کا ان سب کا وصلہ کرا دے کے توبے کی قبولیت کی دعا کیا تو ایک توبہ قبول ہو گیا اب آپ سیدھے راستے میں آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پھر تو نہیں مجھے ہدایت دینے کے بعد توبے کی توحق دینے کے بعد اب آپ مجھے دل کو پھر ٹیڑھا ہونے نہ دیں پھر مجھے دوبارہ گناہ کی طرف جانے نہ دے اس لیے دعا کریں رب لا تو قلوبنا بعد اس حد تنا وحب النا مل کر رحمت ان نہ کا انتل وہا اے ہمارے پروردگار لا لات ذق تو ٹیڑھا نہ کر قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اس حد تنا ہدایت دینے کے بعد بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دیا اور توبہ نصیب فرمایا ہاں جی اور توبہ کے کلمات آج زبان سے جاری کیا تو اے اللہ اس توبہ چونکہ ہدایت ہے تو توبہ کے نصیب اورما تو ہدایت عطا فرمایا اے اللہ ہدایت کے بعد پھر میرے دل کو گناہوں کی طرف نہ لے جا تو ٹیڑھا تو ہونے نہ دے وحاب لنام اے اللہ اور عطا الرما میں میل لد کا اپنے پاس سے رحمتاً ایک عظیم رحمت ہے ہاں جی اور چونکہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں نگاہ شفقت جو جامع سیدھے راستے پر رکھتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارا نہ تو ہم یقیناً گمراہ ہو جاتے ہیں لہذا اللہ سے اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں جو سیدھے راستے پر رکھیں ان نگان تا بے شک تیری پاک ذات ہی اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات ہے جب یہ پورا طیبہ کلمہ پن دعا توبہ کرنے کے بعد آخر میں یوں سمجھا آپ نو کی تو ہو گیا اب آسین دوبارہ اللہ کے رہداد کے راستے میں کلمہ پڑ لیں لا الہ الا اللہ اللہ کی سن... نہیں ہے. کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد الرسول اللہ محمد صلی علیہ وسلم اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے پیارے رسول ہیں علی الولی اللہ اور علیہ علی السلام اللہ کے ولی ہیں اللہ کے مقرب ترین ہستی بندہ ہیں اور اللہ کے سچے بندگی کرنے والی بامار حت بندہ کرنے والے ہستی ہیں تو یہ خوبصورت دعا اس کے آخر میں عبدالشریف بھی پڑھیں تو یقیناً اس کے اندر توبہ بھی ہے گناہوں کے واشش بھی ہے گناہوں کا احساس بھی دلایا گیا ہے حضرت آدم کی دعا ہے ضبری امین کی دعا اور معراج پر رسول اللہ کی دعا ہے اس طرح انتہائی جامع دعا زین کرامی اس دعا کے معنی مفہوم سمجھ کر تھمال عادی جی سے پڑھیں تو آپ نے گویا کہ ہمیشہ آپ نے توبہ کرتا رہا آپ ہر نماز تصویر یا نماز تحرت وضو یا تحر مسجد کو آپ نے توبہ کیا تو پھر بہت بڑی خوش نصیب ہو گئی میرے دو اللہ ہم سب کو ایسے توبہ کرنے کی توفیعات